in love. محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الشذق فاعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أجهماس قد زاءكم جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أعمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يصلون على المبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرا یا سیدی یا رسول سیدیا حبی بل سرادو سرا یا سیدی خاتمن يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين علیکم ہم دو سنا درو د ختم لمبیا حل ہی بعد جانا دعا ہے خال کے کائنات جلا والا بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان نگاہوں غلطی خطا تو محفوظ فرماوے ریزان گرامی اجدہ دبا ہے المبارک سابقہ موضوع آخری قسط یعنی ہولییا مبارک دا جڑا موضوع شروع کی تا سی نا اج چوتھا المبارک مبارک کے اس موضوع نو پورا کر دیں اج اللہ د پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا مچھان مبارک داڑی مبارک تو شروع کرنا آپ سرکار دی ریش مبارک یعنی داڑی شریف دی صفت اور حلیہ احادیث مبارکہ مبارکہ انج بیان ہویا ہے کہ داڑی شریف سگنی سی تے اللہ تعالی نے ان دے گلا ان بنایا سی جیسری چوتھی کا چند چڑھتا نا تو ساں ویخیا ہونا ایک پاس چند ہوتا ہے تو پاسے گول ایک لکیر جی وہ آدھے حالا ایک کمر سورج چند جا ہوں گول دائرہ گول دائرے وگو اللہ نے سرکار کی دڑی مبارک نواریا اتوں رکھ مبارک چال پخدا نورانی چمکدا ادھر پھر جناب سیاح داڑی مبارک اتنے گول ہال کمر وگوں تو وہ چند سورت جہی ہے نا وہ نقشہ سرکار چہرے مبارک نکھ بندے یاد آ جا سا مچھا مبارک سرکار نے اے لب مبارک جڑے سن اتلے بل تو کٹ کے رکھ دے سن کبھی والا آپ سرکار نے لباں نہیں پہن پیان دونٹاں نہیں آن دتا تھلے والے جڑے لب سن تھلے والے بل کے تھلے والے دو لباں ہو گئی اتلے لب تو تھلے والے لب تھے آے لبان کے وال جڑے سن وہ داڑی شریف نہ رلے سن لیکن اس تھلے آے لب دے والاں دے سجے کھبے یعنی ہونٹاں دیاں نکران دے تھلے والی جگہ جڑی ہے نا اے بالکل صاف شفاف کے چمکتی ہوتی یہ اللہ سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم داڑی مبارک دی صورت تے سامنے پیش کر رہا مچھا مبارک دی آپ نے تھے والے لب کدی نہیں سن کترے یہ وال مبارک ہمیشہ قائم رہے سن ہاں اگر ضرورت محسوس فرمائیے تو تھوڑے تھوڑے وال اس تھے والے لب دتروا لے ہوں بھی شرح مہمدی کے اندر یہ حکم ہے کہ آلے والے وال لب دے اینا نو کٹانا جائز نہیں حضرت عمر بن ابدل عزیز ردی اللہ تعالیٰ کول ایک شخص گواہی دین دن آیا تے سرکار نے دے اندیا ہٹھلے لب جڑے سن کٹے ہوئے ویے آپ نے فرمایا تیری گوائی شرح شریف قبول نہیں کیونکہ تو تاڑی دا حصہ کٹ کے آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ سرکار دی داڑھی مبارک سگنی سینہ مبارک دا اتلا حصہ بھرتی سی اور داڑی شریف دے اندر گنتی دے کے ایسے والے لب دے تھلے والے پاسے سفید ہوئے سن آخری دنیاوی ظاہری زندگی دے وقت یا کمپٹی والے پاسے کان کن کے دونیں کمپٹی والے پاسوں چاند وال، اوتھے سفید سن گنتی سارے وال سفید ملا کے اٹھارہ کئی روایتیں ستارہ بارل تو کاٹی سن تریہ سال دی عمر شریف تک اللہ نے بہتے سفید وال اس واسطے گوارا نہیں فرمائے وال سفید ہو جانے کمزوری دی نشانی بن جہارا نہیں مت میرے محبوب نو کو کمزور سمجھ بیٹھے زور کم ہو گیا ہے حضور دا زور ہو کم نہ حضور سرکار دی طاقت دے دن ب دن بدی گئی ہے نا اللہ سونے کٹر نہیں سی د زہری طاقت آپ سرکار دے اندر باطنی تے اللہ ہی جاندار کن سی باطنی طاقت دے حضور دی امت دے دلی چینی ہوں کہ وہ اپنے محبت اور درد دا قطرہ ارش ملا تو اتنے رکھ دے نا تو بزرگ فرما دے نے عرش تو فرش تک پانی پانی ہو جائے گی دے اس محبوب دے فقیر دی باطنی طاقت دے یہ حال ہے حضور دا کون اندازہ کر سکتا ہاں ظاہری طاقت آپ دے جسم دے اندر سو جنتی مردان دے برابر دی جنتی مرد جہرا ہے انہیں سٹھ ہتھ کد ہونا سات ہتھ سینے کی چڑائی ہونی ایڈے وڈے بندے جنت دے اندر آن گے بابے آدم علیہ السلام کی شکل کے اتنے بابے آدم علیہ السلام دا سات ہاتھ قدی سات ہاتھ چوڑے سن پھر بندے بندے جڑے نے وہ دن بن دن ترقی دے گئے ترقی کر دے گئے پہ اج ا گئے جنوں ہے ابھی ترقی ہوگی ترقی یافتہ بندے اگان پتہ نہیں کن ترقی ہونی ہے کہ کتھوں تک پہنچنے بابے آدم علیہ السلام دے قد کاٹھ دے بندے جنرل چھوڑ گے ہوں تصا اندازہ لگاؤ سٹھ ہاتھ لما بندہ سات ہتھ چوڑا چوڑا ہونا کور والا جان ہوے گا حضور سرکار دے اندر سو جنتی بندیاں دی طاقت سی تھی یار باؤ ایک پہلوان जिन्हों अपनी ताकत देना नाजी कि ललकर मार्दा कोई है भलवान मेरे मुकाबले च निकल आए उन बारे आ गां कच्चे चमड़े के उलो जाता बारह बंदे रल के खिंचते सन ना चमड़े नमड़ा वो पैरों के हेठों टुट जाता मगर निकलता नहीं आता तो उन्हें हजूर सरकार जो चैलेंज किया کہ جے تو سچا نبی ہے تو مینو ایمان لے مان لیا آپ سرکار نے بس اتھا ہے ہاتھ چی ملایا ہاتھ ملایا جا کنڈ بھرنے سا. <laughs> تینے سارا آپ سرکار نے تین وار انہوں شکست دیتی کانڈ اندی لائی مگر دی محرومی کئی ایمان نہ لیا سکیا بار صورت آپ سرکار دے وال مبارک اللہ تعالی نے بس اے کی سفید بنایا سن زیادہ سفید نہیں ہوتے آپ ایک بار حج دال لوان لگے تے جڑا نائی سی نا مبارک نائی برکت والا انہیں آپ سرکار دے او سفید وال کم پٹی دے ویکھے دیکھے تو ایک چن لیا بے چون وال والے بھائی میں وچوں چڑ لوا سفید مال سکار انہیں فرمایا نا انج نہ کرے بندے دے اسلام دی حالت وچ چٹے وال قیامت نو جدو اٹھے گا اس لیا وہی وال نور بن کے چمکن گے یہ چننا فرمایا نہیں یہ نور نے اور پہ آکھاں گا کہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ چٹے وال بھی لایا ہے لیا جن لے سن اللہ نے اس واسطے لیا سن بھی تاکہ جنادے وال قیامت والمتی کر مسلمانوں دے چٹے ہون گے انہوں واستے ایک دلیل بن جائے تے عظمت دا نشان بن جائے کہ ویکھو بھائی نبی پاک سرکار دے بھی چٹے وال والے جہ س تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی داڑھی مبارک سرکار دے اے نقشہ آپ کی داڑھی شریف کا دا. پھر اس داڑی مبارک آپ مٹھ برابر تو زیادہ ਨੂੰ سن ہوڑی مبارک نوڑی نو تو تھے ٹھوڑی مبارک تو تھلے مٹھ مبارک اس طرح فل کے تو باقی وال سجو خب تین پاسوں آپ کتر لے ہوں سن واسطے سنت دی حد یہ ہوئی صحابہ کرام تو ثابت ہے کہ وہ اتے بھی جان د سن کیونکہ اے مٹھ برابر رکھنی تے رکھوں زیادہ نہ رکھنی یہ کوئی واجب نہیں واجب ہے موٹھ برابر اس طرح کہ موٹھ تو کاٹ نہیں ہونی چاہیے یہ واجب ہے مسئلہ سمجھا موٹھ تو کاٹ نہیں ہونی چاہیے ود ہو سکتی ہے تو سننا تریقہ ای مستحب طریقہ جنوں آخان گے کہ موٹھ مٹھ تفصیل حد کے لحاظ بھی, بھی, بھی حد ہزور دی داڑی مبارک کی کن ایک سی صاحب کرام فرمانے نے اصا اپنی اکھ سنت تریقہ یہ مستحب طریقہ جنوب آخان گے کہ وہ مٹھ فڑ کے باقی کتر لو سجو بھی کبھیوں بھی تھلو بھی اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی داڑی مبارک دے بارے تفصیل ہے حد کے لحاظ بھی بھی حد ہزور کی داڑھی مبارک کی کن ایک صاحب کرام اپنی دیتے اکھال کدی جی سونی داڑی نہیں وی جی دی حضور سرکار دی کی آخر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی داڑیاں والے ہوئے نے مگر حضور سرکار دی داڑی مبارک آب دے باقی جس مبارک وانگو اللہ نے وہ بھی بے مثال ہی سجائی سی تو مٹھ برابر ریشی مبارک مٹھ برابر ریشی مبارک نور رچایا رب تبارک چند دوال جو کر لائی لا اللہ بڑا ہاں اللہ ہو اللہ اللہ لڑا قربان جاوا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لہیا مبارکہ ریش مبارک داڑی مبارک دیئے صفت جناب دے سامنے پیش کی تیئے پھر آپ سرکار دی سنت مبارکہ ایڈی مضبوطی والی ہو گئی اتنا سختی آپ سرکار نے دیتے حکم فرمایا فرمایا, جزو شوار خالف فرمایا میرے امتیو تراشیا کٹیا کرو داڑی ودایا کرو ان دیو فل مجوسا مجوسیاں دی مخالفت کرو دوجی روایا یہودیاں دی مخالفت کرو تیجی اچائی دی مخالفت کرو چوتھی مشرکان دی ملک مخالفت کرو گھر کے کافران دی مخالفت واسطے سرکار نے کافران دی مخالفت کا حکم اپنی موافقت کا حکم فرمایا ہے اللہ دے بندیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرح شریف دے اندر داڑی مبارک مٹھ برابر رکھنا سنت مستفا واجب واجب برابر داڑی شریف رکھنا میرے کملی والے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے داڑی منڈائی نہیں نہ کچھ ایسے صاحب ہے سن جنہ کی عکا ہی کو نہیں سی حضرت سدھی کے اکبر دا دوترا حضور دا صحابی حضرت رضی اللہ نے زبیر اللہ वो मुडो उगी नहीं बाबे आदम ललाम की दाड़ी शरीफ मुडो ही कोई थी उगी बाबे आदमी सलाम बगैर दाड़ी तो सन उन्होंगी नहीं, नहीं भी आप कुतरा सन जन्नत अंदर जे बन्नत जे गए भी बबे आदमी सलाम वांगों बैदाड़ी ही होना जन्नत अला सुने उगा ही नहीं जी इसे वास्ते तू इ اتے ہی رکھ لا بھی اگر اگنی جو کو تو ایتھے ہی رکھلا, ہی کوئی تھی رکھ لا یہ نہ ہو چاہ اتے مٹ جنا ہمیشہ وال اگنی کوئی نہیں مصیبت ہی نہیں پی تٹاؤ کی پانچ دس روپئے لان کی کوئی تینوں مصیبت نہیں پی اتھے ہی رکھ داری شریف آ جنت اندر یہ بابے آدم سلام کا ہلیا ہو دنیا کے اندر مستفا کا ہو جنا نو خوش اساں داڑی منا یا کٹانے یا اے ہوئی بڑھیا قیامت آخر یار کریما یہ میرے آج تے بوتھا صاف کیتا سی ان بوتے تار لڑیاں آخنا تینوں نال کھلو کے لر پونے نے اس واسطے بڑیا دیا گلان لتر, لتر توں بچ جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک مبارک بنا جڑا کملی والے سرکار کا رب نے سوار کے بھیجا سو کدار برہان من ربکم لے گم نورم اللہ سونے نے فرمایا ہے لوگوں میری دلیل معلوم جے معلوم نے کملی والے ابیب صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑی شریف بھی حضور دی وہ بھی دا دوجدا سی وہ بھی نبی پاک سرکار دی نبوت مبارکہ دی دلیل سی اللہ نے ایسی داڑی مبارک دی سواری سی غور فرمانہ جنا جناب والا نبی کریم صلاح تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی داڑی شریف دے بارے تھوڑا جا بیان کیتا ہے داڑی شریف دا نقشہ پیش کرنے تو بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گردن مبارک دا بیان اللہ سونے نے گردن مبارک نہ اللہ نے درمیانی جی جناب گردن مبارک لیکن صحابہ کرام فرما نے جب سرکار دے وال مبارک گردن تو دے سن ان سراہی وانگوں چمکتی ہوں سی جی چاندی سراہی چمکتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ مجمعین آپ سرکار دی گردن مبارک دا دن نقشہ انہیں پیش فرمایا ہے فرمایا جیویں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی گردن مبارک دے سانج لگنا جی سراہی چاندی دی چمک دی حضور سرکار دی گردن مبارک اینجل نے سماری سی ہاں جی یہ مثال جناب دیتی ہیں سارے سمجھاؤ واسطے ورنہ حقیقت یا کائنات دی کوئی چیز نبی پاک سرکار دی کسے شہ و ہو سکتی ہزور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دی گردن مبارک دی نوری گردن وانگی سرائی نوری گردن وگی سرائی عاشق کارن لگی بھائی عاشق کارن لگی بھائی چاہتی ای ای اللہ لا لڑا الا لو پڑو لا ای قربان جاوا گور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک اے گردن مبارک دنک شاسی اللہ نے سینہ مبارک ایڈا سونا دے صافتے چوڑا سینہ مبارک فسی وہ صدر دے لفظ آتے ہیں ادیش دن سینہ مبارک چوڑا سی بہتا باہر نئی سی نکلیا ناندر اللہ سونے نے درمیانہ سینا مبارک سواریا پیٹ دے سینا مبارک اللہ نے برابر ہی برکھا س बारक पत्थर मुबारक दो, दो महीने खा नहीं तनावुल फरमाया खा खाधा नहीं कुछ भी लेकिन जना फिर आपने पत्थर पेट पेट आप मुबारक पेट से बन लैने का भी पेट मुबारक आप देना मुबारक तो पिछा नहीं सी अटता اللہ سونے نے جس حال اندر نبی پاک سرکار دا سینہ مبارک سوار کے رکھا سر سی ہمیشہ سینہ مبارک رہا اور سینہ مبارک دے اتے کوئی وال اللہ نے نہیں سن رکھے اے غور فرما اے جناب آپ دی کردن مبارک دو ہیٹھان ہاں جی ہسری والیا جڑیاں ہڈیاں نے دو ہیٹان اللہ سونے نے ہاں جی ایک لکیر آپ دے والا مبارک بھی کھچی سی نہ مبارک دی کرو لکیر جی سی والا مبارک کی نہ نے سجے وال بنائے سن نہ سی مبارک چمک مبارک بھی کیفیت سی ظاہری حسن اللہ نے رکھیا سات نہیں حسن دا کی پوچھنا ہے جدا ذکر قرآن پیا فرما ہے محبوبہ کیا سا تا لئی کھولیا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسا کلیم اللہ علیہ سلام بارگاہ رب دن درد کرتے ہیں رب شراہلی صدری قَوْلِي حضرت موسیٰ ملا اللہ سلام بار بارگاہ رب دندر کرتے پہ یا رب مینا رب شرالی سدری مولا میرا سینہ کھول دے اے مولا میرا سینہ کھول دے میرا کھول العالمین مولا غور فرمانا حضرت موسا کلیم اللہ السلام دعا منگتے نہیں مگر قربان جاوا محبوب دو جہاں اللہ علیہ وسلم تو رب دبیب نے شرے صدر دی دعا نہیں منگی رب نے بغیر منگنے تو ہی عطا کر چڈیا ہے کیونکہ حبیب سن منگن کی اللہ, سونا اللہ صدرہ کا اے میرے حبیب کی گل ہے اپنے آپ سینہ مبارک کھولیا نہیں اللہ مشورہ لا کس کا رکھا اسا تا پار ہولا کر لیا ہے اللہ فرما پیا بابا اے میرے حبیب اسان تا بوجھ چک لیا ہے گل غور نال سمجھنا حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام اس بارے نبوت نو نمجے سن آ پرد کرتے ہیں یس لی امری یا مولا میرا پار ہولا کر دے ادرت موسا کلی ملا لی سلامر کرتے ہیں یا مولا یسر لی امری میرا پار ہولا کر دے میرا کم سوکھا کر دے اللہ دے پاک محبوب سوال نہیں کی تا اللہ پیا خود فرما سونے تیرا پار آپ ہی چک لیا پیار پارسان آپ ہی چک لیا ہے میرے شیخ مکرم مجدے دیا ہاضر دی, دی, دی شرائنج فرمائی میرے سامنے آپ فرما نے اس وزن پار چکن کا مطلب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تنہائی پسند سی کلیاں رہنا پسند سی کتے رہنا کلیاں رہنا پسند سی اور ہمیشہ جڑا فقیر فکیر فقیر نو تنہائی پسند آ جے شاہ فرما نے تر بلیا چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھا نہ کوئی سانو منے آیا اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف فرمای ہے خوب ہل الخلاق وہی اتر تو پہلا رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلم تنہائی پسند اللہ نے کر دیتی تنہائی دی محبت اللہ نے پا آپ تھوڑے جے ستو لیندے سن اور کوٹ پانی دا تے لارے ہرا اندر چلے جانا مکہ شریف دی گارے ہرا اندر آپ سرکار نے جا کے بہ جانا ایک کوٹ جناب پانی دا لے جانا تے جناب تھوڑی مٹھ آج جناب ستوا دی لے جانی مگر وہ بھی پیا رہا کھان کرنا دو مہینے بیٹھے رہنا جدو جناب بوجھ اتریا جدو وزن اتریا وہی کا پہلی بار قرآن للویا اللہ نے فرمایا ایک حضرت امین قرآن لے کے آئے دا ہی اللہ دیا بندے غیبی وزن نہیں سمجھ سکتے مگر ایسا ضرور ویخ ل مثال دے دینا تین آپ پتہ لگ جائے گا جب آپ سرکار وہی اتر سی متے مبارک دے تریلیاں آ جا رکھ رنگ مبارک کٹ جانا ہوں ستا کہ ऊटनी जमीन लग गई ऊठनी दत्त पार नहीं झल सकिया उस कला में इलाही दिन साढ़े बच्चे चुकी फिरते ने अपने सीने جنوب سینے دے اندر بچے لئی پھرتے ہیں اس وحیدہ وزن اس واسطے ہولا ہو گیا ہے کیونکہ پہلا رب نے اس دا پار اللہ نے اپنے محبوب دے سینے تے اتار چھیا ہے حضور دے سینے مبارک دے وسیلے وسیع ہر پار ہولا ہو گیا تاں لئی پھرنا ہے بچے قرآن پورا پورا قرآن سینے دن لی فردے نے ہوں بڑا غور فرمانا جب پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ سرکار تنہائی پسند کرتے سن مگر ادھروں حکم ہو گیا ادھروں حکم ہو گیا کہ ہن جناب اٹھو تے میرا محبوب جناب میری مخلوق نو جا کے تے میرا دین سمجھاؤ میری میرے وال بلاؤ میرے وال دعوت آپ سرکار دا دل مبارک اس چیز نال سوڑا پہن لگ پیا کہ جناب جاگا اتے کلیاں بہ کے اتے کلیاں بہ کے صرف رب نال گلیں کرنا وا جدوبی مخلو کے جاگا پینا گیاں پھر اللہ سونے آل گا رابطہ ٹوٹ جان ہے جی اے آپ سرکار نو پریشانی لگ گئی اے آپ سرکار نو دکھ اندر لگ گیا اس واسطے اللہ سونے نے فرمایا محبوب سی کی مطلب جڑا بڑا سخت وزن سی محبوبہ ہاں مخلوق بہ کے میرے ربتے کٹی کا جڑا فکر پیا کھا سی او بوجھ جڑا کھا سا پیا بوجھ پیرا آپ ہی چک لیا میں جی تلا بیٹھا ہوگا بھی سب ہوا جی گلے دے گا بھی اللہ دے گا کیونکہ یہ من رب سچے سچے دا ہوجرا میں چمار فکیرا چاتی ہونا کر منتی دا خدر دی اندر آب حیاتی شوق د دیوار وہ لبے یار کھڑا تی حق حضور اتنا بہو حق حضور ادن بہو جنہ حق دی رمز ہو اللہ <سؤال> مبارک ایسا بنا چڑیا ایسا دل <سؤال> کی بنا <سؤال> دیتی ہزور تنا چوندے سن تاہ بھی رب سونے دل لگا رہا سی جی بندے بہن سن تھی قطرہ غفلت نہیں سی اللہ تمی اب ہمیشہ اینو جناب سوفیا استلاع فکیران کی استلاع جمول جمع کا مقام آخر ہے جی جما کا مقام ہمیشہ دل اللہ جڑیا رہتا سندیا بہنا گلیں ادھر مخلوق ہو رہی نے ادھر رب نال ہو رہی نے زبان مخلوق نالے مگر دل رب نال پیا گلہ کردا ہے اور اتنے ذرا اور گور کرنا پھر حضور سرکار نوے کا اور فکر لگ گیا دوجا فکر لگ گیا کہ جے رب سونے مصروفیت ہو جائے امت بھول پھر کی بنے گا یہ بھی تو فکر ہے جی ہزور رب سونے دی جدائی اپنے دل تو برداشت نہیں سن کرتے نا تے دل تو امت دی جدائی بھی برداشت نہیں سکتی ہوں یہ مثال یہ سمجھانا جناب موسا کلیم اللہ علیہ السلام کوے تور تے اللہ گلیں ہو رہی ہیں واپس آئے قوم وچھے دی پوجا بھی کر دی نو خدا بنائی کڑی بزرگ لکھے اس واسطے کہ حدرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام دی توجہ ساری دی ساری ر بلے ہو گئی امت تو دان ہٹیا امت ہو گئی گندے گندے انڈے وگوں خراب بزرگ دیتی ایک مثال جیویں کچھ ہوں نا یہ اللہ نے عجیب سفت بنائی ہے کچھ انڈا دے کے ریت دب چڑتی وہ جتنے بھی دریا پہ نا انڈا نگاہ رہندا انڈے اسے بچہ پیدا ہوتا جی کچھ دی نگاہ انڈے تو ہٹ جاوے تے انڈا خراب ہو جا بچہ نہیں بندا بنتا یہ دی صفت ہے مثال دیتی ہے بزرگوں نے فرمایا اللہ دیا بندے موسا کلیم اللہ علیہ السلام دا تیان امت تو ہٹیا امت وچھے دی پوجا کرنے مصروف ہو گئے سن رب حبیب ورشے مولا دے جا گئے محلہ دے جا کے رب نال گلا بال کے خود دید پیا کر دیں دید رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بوجہ اللہ نے ایوہ کی سی, سی رب نال بھی کی دید بھی کی تی مگر گلو برابر یاد رہیے تھی <متحنی> آکو گے جی کیو میں آنکھ آنگا اس طرح اللہ نے آخیا سلام والے کا ایجو ہے نیو تو میرے نبی تو تے سلام ہوے حضور نے جواب دلام ٹے تی سلام اللہ تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام سدکے <سطور> <سطور> جا ساری امت ناقی نو نو اپنے نال چرل آیا انہوں پتا جو سی کہ نیک تے اپنے آپ ہی جڑے نے یہاں کا اپنے آپ ہی عملوں والا نیک سارا جو ہے پیا باقی جہے بیلی نے انہوں واسطے سرکار نے انہوں نے اپنے نالایا والا ربج بابو بنارشے مولہ د امت نا بیٹھ کے اللہ بھولے مقام تو دیکھنا جے امت بیٹھے نے تو رب یاد ہے جب امت یاد ہے نہ سدکے جسے سواریا فرمایا اللہ ہرک ہزور جی اتوں میراج کی راہ تو واپس آئے نے تے پچھے امت گمراہ نہیں سی ہوئی صدیق اکبر صدیق ہی سن امر نمر چڑ کے گئے سن فاروق کے آزم کے گئے سن تو فاروق کے ہی سی جی جس حال دے چڈ کے گئے نے آشک فرق نہیں آیا کیویں فرق آئے حضور کی قلبی توجہ امت وال برابر رہیے رب سونے دی دید وال بھی برابر رہی سرکار سینہ مبارک دی بات نہیں اللہ نے سارے علم مبارک دندر رکھ دیتے سن جاری حسن نے رکھا بات نہیں حسن بھی کوئی کمی رب سونے نے سینہ مبارک چی نہیں سی اسے واسطے ہوں پنجابی دی پھر گل نال سناوا سینہ مبارک واہ واہ سونا چوڑا سینہ واہ واہ سونا چوڑا سینہ لکیا جس وی نور خزینہ لکیا جس وی نور خزینہ نہیں پڑولا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اول آخر علم تمام اول آخر تمام اس وجہ بھریا خاصی آمی پڑھ کے ویخ عالم نشر لائی مبارک وی ہے کنڈ مبارک اللہ سونے نے سونے جے تخت وگوں سواری سی موڈے مبارک آپ دیاں ہڈیاں مبارک جڑیاں سان اللہ نے بڑیاں مضبوط طاقتور نہ بالکل بریک نہ بوتیاں موٹیاں کوڑیاں لگ نہ برابر جیاں سہاریاں نے دونوں موڈیاں دے درمیان ادھر ویکنا شانے دی ہڈی آخی دار کی ہڈی آندے جی شانے والی ہڈی پجابی جٹکے لفظ ہیں سمجھا نہ ادیس دے گل گلیں ادیس دیا نے زبان جٹکی سمجھ آئی کہ نہیں کبے پاسے اے شانے کبا شانہ جڑا نا کبے شانے دی ہڈی دے اخیر دے اتنے گردن دے برابر کبے پاسے نوں اللہ سونے نے موہرے نبوت لائی سی آلہ! آلہ! ابری ہوئی جی کبوتری دا انڈا ہوتا اتنے لکھیا سی محمد الرسول اللہ آلہ! آلہ! ای اس جگہ سے لایا سی اس واسطے کہ ایک فقیر نے اللہ ارد کی یا مولا شیطان والی تھان سے من وکھا بندے شیطان کیڑی تھان بہ کے وس بسے پیڑے اللہ نے اس فقیر نے انعام اگے بندے دی ساری کیفیت اندر بھی کھلی جی میں اسکرین ہر لیکن یہ روحانی چیزاں جیڑیاں نے پاویں خبی سرو آویں پہا کروہ آو اللہ کا فکیر ویخ لینا ہے اللہ نے جب وہ بکھایا نا تو شیطان اسے کبے شانے والے پاسے نا تھلے کر کے بھٹھا سونڈ اپنا بندے دے دل دکھا دے ہاتھی دا سونڈ نہیں ہوں گا رکھ کے بیٹھا تے بیٹھ کے تے پھر وس وسے پہا رہا ہے آج, لات توڑیے کسے دی. آج, باہ توڑیے. اج کسے دی اج بان توڑیے اج دی اکھ کھیے تے گل بڑی کسے دی عزت جانی ہے اندر دن پائے گا وہ سونڈ اندر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اصل کرسی بے مان دی اشانے والا حصہ ہے تو سونڈ اپنی لمی کر کے انہیں دل میں چڈی ہوں حیس جی آیا فکیر جی آیا فکیر نواز نے صاف کر کے دیتا دتا پھر جدوں بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے نا یہ بئیمان پھر اپنی سونڈ چکتا چوک کے پچھلے پیر ہی ہے حدیث آدروں کی دی جاندی ہے تو ادھر نستا اس حال ہی پچھا نستا اللہ نے آخ آس آدھے پچھلے پیری دوڑ والا سے مال کنا سے سروے سو فی سو دور سے مینل جن مزہ نہیں آیا گونج کے کہہ لو اللہ تاکہ شیطان جے اتے وڑیا بیٹھا نس جائے پچھلے پیری لا دیا بندیا مار کیا کرنا قربان جاوا سینے دو تین سال دندر بیٹھا ہوتا ہے اللہ پیا ہے میرے کو پنا منگ آس میں پنا لینا وا تری شیتان بندے سینیا وسوسے پا بندیا سینیا وسوسے پاس پچھلے پیری دلے پیری اسی ویل نسد جدو مولا کا ذکر کیا جائے اس واسطے نے اپنی زبان تے دل نو ہمیشہ رب دی یاد لایا ہے تے قدی شیطان دا غلبہ شیتان ہی نہیں وہ <تصفح> ہمیشہ اس بےمان دشمن تو محفوظ ہی رہندے نے ہر داتا گنج بخش رنگیا اتنے شیطان کی کرے گا گل <تصفح> سمجھی ذرا ہوں اللہ سونے نے محبوب سرکار دے موہرے نبوت اس جگہ لا دیتی جتے انسانوں دے شانے دے شیطان بہدا ہوتا ہے کی مطلب اللہ نے اس اسا محفوظ کر دیتان نےڑے آ سکتا ہی نہیں نبوت کی موڑ جو اتنے لگ گئی ہے قربان جاو اس واسطے حضور فرما نے میرا شیطان بھی اللہ کی مہربانی مسلمان ہو گیا ہے قربان جاوا پشت مبارک چان برکی پشت مبارکی برکی جے جھا میں شیشے اے تو پڑو اللہ پڑو لا کندھے کندھے دھوتے ہوئے نوروں کندھے توتے होए नूरों चमकन वांग मिशाला दूरों चमकन वांग मिशाला दूरों जो देखे हो हमेशा पड़ो ला موہرے موہر نبوتی موراں دون ٹھابی کا لفظہ ہے مہرا اولتے نہیں پنجابی ماروئیں مہوریا چ نبوتی درد درد مندان کچی اس لکھا سی اللہ پرولا لا پڑو لائی وانگ کبوتر بیضا بھاوے بیضا بداربی چاہتے ہیں انڈے وانگ کبوتر بیضا بھاوے سورج ویخ پیا شرماوے سورج ویخ پیا شرماوے ماوے وہ پوری پوری نورف شال اللہ پڑولا کیوں جوں کر حضرت وی اگوں جوں کر حضرت وی اگوں اے نظری اے میں نظری آوے پچھو میں نظری آوے مورے نبوت کا جلو اللہ پڑو لا پیٹ مبارک چمک سفائی دو جہاں ملکی جوکرو ٹی گزا دو جہاں ملکی اور جوکرو ٹی گزا دو جہاں مل کی اور ملک جوکرو اس شکم کی کنا پلا خو سلام اس شکم کی قربان جاوا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیٹ مبارک دو دو مہینے توا نہیں چڑھیا کھجور تے گزارا کہنا دالیوں دا مختار کوئی شاہ نہیں جڑی اللہ نے محبوب دے قبضے دندر رکھیا ہوئے اللہ دے اندر نہ رکھا ہوا دیا بندیامان علی اسلام کی شاہی اچھی جن تابے سن محل کے اندر ری سن محبوب کی شاہی پونجے بہت جمعی روٹی کنجے بہت مگر رب پھر عرش مولا تے بٹھا ہے <تصفح> پھر کی رلن حضرت دے محل عرش سلحمان دحال ارشے محلہ جب دنواروں تجلی تجلیات نے قربان جاوا حضور صلہ ہو علیہ وسلم دے شکم مبارک دی جناب اے ظاہری حسن و جمال بھی بیان کیا ہے تے جناب ناف مبارک وی سرکار کی وہ ربوں جدوں پیدا سرکار ہوئے نے اس لے ناف مبارک جڑی جڑائی آئی ہے ڑو کٹنا نہیں پیا پتہ جی سرکار کا ناڑو دا مبارک نہیں سی کٹیا گیا اس واسطے کہ ناڑو جڑا نا، تو بندے دے یعنی بچے دے پیٹ چزا ناڑو تھے اس لیے کو منہ تھوڑا کھانا اللہ سونا جہا بچے نو پالد ہے پیٹ دے اندر نا او ماں کی غذا اللہ سونا اس ناڑو تھےج بچہ تیار ہوتا ہے رب محبوب نالو کٹھے کٹیائی تشریف لیا نے دنیا تو اللہ نے بسیا ماں کے پیٹ چ دنیا دی گزا ل میرا محبوب نہیں جے تیار ہوا تے نور دی ہے گزا لیا جا اللہ دیا بندیا گور فرمائے شکم مبارک کی نبی پاک سل ہوتا پیٹ مبارک اللہ سونے نے ظاہری خوبیاں بات نہیں دور خوب... فرما دی پیٹ کی گل آ گئی ہے تو کاری دئیے اسے ٹھڈ نے بڑے بڑے بےمان کی خیال ایماندار ہو؟ ہوں ذرا سمجھا دیا کہ اس ٹھن سانب کے رکھی د <مشا> ساری گل تین سمجھ آ جانی ہے کہ بندے کے پوتر واگ دنیا رہنا گل سمجھ آئی کہ نہیں <مشا> اس سارے کا پٹا پایا مولویا بھی پیروں کا بھی تھلے باقی سارا طبقے کا اسے ایک کو نام مراد نے خراب میں نسخہ دس دینا جی نسخہ تھی اسی استعمال کر لیے نا تے خدا بھی میرا اپنا نہیں جبی پاک نے دسیا اے کر لیے تے بچ جائیے این دی مصیبت تو جان چھٹ جائے گی وہ کی حدیث پا کے چاہتا ہے مومن ایک آدر چاہر سات آندر کی مطلب بزرگاں نے لکھیا ہے دا مطلب یہ مومن این ایک ہے میں جسم میرا قائم رہے اللہ دی عبادت کرا او خواہش واسطے نہیں کھا لی مومن نہیں کھانا کافر دنیا لزتوں واسطے ہے مومن صرف قائم رہن لی دے لفظ ہے جن سمجھ لیا مومن جیو لی ہے کہ میں اگلے جہان کی کمائی کچھی نا تے کافر جنیا لسٹ حاصل کرنی ہے تیڑنو تے اس طرح کوا کہ تے رب سونے دے کم واسطے جینا ہے اگلے جہان دی کمائی کرنی ہے او تے بچ گیا ٹھڈ دے ببال تو جنہیں آکھیا میں لست پوریاں دنیاں دی کوئی کریز شہ نہیں چھڑنی پہ اپنے ٹھڈن ہر طرح دی لذت میں پور کر دینا ہے اے ہو جا بندہ ہمیشہ خدا دی قسم کر کے نال کے کتے وانگو کدی ادھر منہ مار جے کدی ادھر کیونکہ یہ بھائی کدی لذت نہیں نہیں جان ایک کوئی طریقہ جی کہ بےلیا تین کونا لذت پوریا نہیں لینا مزے نہیں صرف سر کھوانا ہے تاکہ جی مستفا دیویے بس خدا رسول ہو کے دنیا تو اپنا جے کام ابھی آئے کمائی کر کے ٹر جائیے اس مسافر خانے کے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئے یہ ٹھے ببال تو نکلن کا ایک سوکھا جہ طریقہ دسیا نبی پاک سرکار نے یہ لذتوں نہ پا مزے نہ چکھا اسی واسطے یہ مزے ودے ود ودے ودے دور تک لے جی دور تک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جؤ کی روٹی استعمال فرما سو کی روٹی اڑ چھڑیا آٹا آن سڑیا آٹا جو روٹی سرکار نے تناول فرما اور حکمت بے شمار ہو یورپ والے سنیا بھی جہاں دل کا مریض ہوے وہ آٹا جمع کی روٹی کا آٹا دینے نے دل کے مریضوں جماں روٹی کا آٹا دینے سڈے کملی والا سانو یہاں گلوں کوئی نہیں پل کی بماری جماں روٹی آسان ویخنا سونے کی حضرت قدرت مجبانی احمد اللہ علیہ آپ سرکار نو نے فرمایا یار بےلییا مسواق دیں انہیں آخیا حضور دند چٹے سفید نے موتی ورگے تو مسواق کر فرمایا بے لیا اصا کچھ دند چیٹے کرن کرنے تھوڑی مسواک کرنے ابھی سونے دی سنت سمجھ کے کرنے <تصفح> یار بھی جو ادار ہے سارے تر جائیں اِس ادار کے ات جائیں تو گور کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا پیٹ مبارک اللہ نے ایسا سواریا جڑے بازو سن بازو مبارک بازو کی سن یہاں دی کی شان پوچھنا جنہ ساری امت کا پار چکیا کلائیاں رب نے ایسیاں سونیاں سواریاں چاندی وگوں چمکن ڈولے مبارک ہاتھ مبارک ہاتھ کی سن ساب فکرام فرما نے کائنات کی کوئی نرم دی نہیں ویکھی جیسے سرکار ہاتھ نرم سن آمد. حالانکہ آپ اپنا کام آپ کرتے دے کہ مبارک دے دیں گنڈا نہیں سن پہ کام آپ کرتے سکڑا چگ لیا گینتی آپ نے کم کیتا ہے کام کیا دے لال محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیتے نے مگر ہاتھ مبارک سرکار دے ہمیشہ نرم ہی رہنے ادھر ظاہری خوبی حسن و جمال اسمال مبارک دے انگلا مبارک وی اللہ سونے نے برابر بنایا ہاتھ مبارک وی برابر بنائے نہ بہتے موٹے نہ بہتے پتلے کمال مان رکھیا سی رکھا ہتھاں دے اندر جنہ بھی مال اس دے اندر آیا نے کبھی سانبیا نہیں راہ دے لٹائی ہونا رب دے راہ ہاتھ لٹائی جانے کبھی سرکار نے اس ہتھ مبارک نہ دین باقی نہ اشارہ نا جمع کیتا ہے بے بہا سرمایا جی سرکار کو آ گیا ہے ایک کوئی تھاں تے بیٹھے محبوب خدا نے مخلوق خدا میں ونڈ دن سخاوت والے ہاتھ سرکار نے کدی زبان مبارک تھی سوال کیتا ہے سرکار نے سالی موڑے ہی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا وہ کیا جودو کرم ہے شاہ بتوہا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شاہ شاہب تیرا نہیں سو تا ہی Allah نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سو تاہی یعنی جدو سرکار تو کسے منگیا ہے انہیں نہیں کدی سنی نہیں یہ سخاوت ہاتھوں مبارک نہ بلکہ اور دی شان ان بیان چکر کہ یہاں ہاتھوں اللہ نے اپنے ہاتھ آن پتا ہے نا جب حضرت عثمان حضرت عثمان گنی نے مکہ شریف روانہ کیا بیا تیری زبان کے موقع درخت ہیٹ بہ کے حضور نے بیعت لی سی تے کیوں بیت سی حضرت عثمان اسمان کلیا مکے فرمایا اتنے جا کے تے نال کوئی معاہدہ کر کے آ حضرت عثمان گئے کافر آخیا مکے دے مشرقہ آخیا عثمان تیرے نبی نو تے ناج نہیں کرتے نہ عمرہ کرن امراساں تو تا اپنے تیرے آل ہے حرم کھلا ہی طواف کر لے حج کر لے عمرہ کر ل جی شہ کرنی وہ تواف کر لے حضرت عثمان نے فرمایا اور چلے ہو, میں اس حرم نو کی کرنے, تواف نو کی کی میرے کملی والے ہومن میں تو تواف عثمان تا کر سکے سونے نہیں کیتا اصا کیوں کریے نہیں سنوں لو اس طلاف کی تلاف وہی سارا ہوا جا مستفا دال ہوا پیچھے افواہ اٹھ گئی کہ ادرت اسمان کافران نے شہید کر دیتا ہے گرفتار کر لیا ہے حضور نے اتھ بیعت لئی سارے صحابہ تو بہت لئی عثمان دی باری آئی تے اللہ, نے اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا اے عثمان دے اے میرا اپنا حت اپنے ہاتھ ایک بارے فرمایا اے عثمان دے دجے دے بارے فرمایا میرا دو ہک کے حضور نے اپنے ہاتھ تات رکھ کے بیعت کی فرمایا عثمان دی بیعت ہو گئی رب سونے دی پھر محبت سی سا وہ آئی ہے جلال ہے چونے اتنے ہی قرآن اتار او محبوب تیرا ہاتھ نہیں اللہ دے ہتھ دے بہت پیک کر دیں اللہ اپنے محبوب دے اپنا فرمایا اور حضور نے حضرت اپنے ہاتھ حضرت اسمان کا ہاتھ آخیا معلوم ہویا حضرت عثمان دا ہاتھ او میں خطا نہیں کر سکدا جی میں محمد مستفا دا ہاتھ خطا نہیں کر سکدا تے آپ سرکار دے جسم مبارک دے اڈیاں بھی بے مثال پی بے مثال پاٹ مبارک اللہ نے ایڈے سونے بنائے بنا سدکے جا ہوں گل نال سننا سرکار نو مڑکا اتر دا ہوں دا مڑکا جسم دا پسینہ تو بڑا پسینہ سرکار نو آ پسینہ نہ آنا یہ بھی بماری ہاں تھی ہوئی پکھے چلتے ہیں پسینہ اندر درد اندر رہتا بماریاں ایک سو ایک ہو گئی حضور سرکار کے مڑ سابا حضرت ہزور کے خاتم لے فرما نے نبی پاک ساڈے کار آن کے ستے دے میری اما جی نے نہ تھے کھیس جہا وشا سرکار نو پسینہ مڑکا بڑا اترا تو وہ پیابی آدھی میں جان کے سرکار دے وہ کھیس وشایا سی. آدت آپ دی کوئی نہیں سی منجی کے جی زبان کے اتے پلے جن میں سرکار تھلے وہ چادر وشا دیتی کھیس جائے گا پھر نچوڑ کے پسینہ کھ لو گے جب شادی ویا ہویا کرے گا خوشبو لا لیا کرے ایک بیبی بی آئی حضور دی بارگاہ کیتی یا رسول اللہ سی بچی دا ویا ہونا خوشبو کوئی نہیں تے حضور نے فرمایا مڑ میں کر سکنا ہزور کی کر سکتے جی آپ متے مبارک دار کترے دے, دے, دے, دے کستوی ودھ جے سارے واسطے سرکار نے انج کیتا دو چار کترے فلا دیتے بی, بی دی جن سر رہنا رہوں خوشبو گئی کبھی نہیں حضور سرکار دی آدت مبارک سی مدینے دے بازار چ لگ دیا ٹپ دیا نا جے جی بچے کھڑوتے ہونے تے سر تے تات در دا ہائے رام مت سرکار ہاتھ سر در دینا وہ ہاتھ در دینا جڑے ہاتھ جڑا ہاتھ تے بندہ تر جائے سرکار نے ہاتھ مبارک لا دینا خدا دی قسم کر کے نا جس بچے خوش نصیب دے سر تے سرکار کا ہاتھ مبارک لگ جانا اندال ہمیشہ ساری زندگی خوشبو آ ایک صحابی حضور دبو محضورہ سکار نے لنگیا دے سر مبارک دیا ہلا دور سرکار صحابی نے باقی دیوال کٹائے مگر او لٹ نہ کٹائی ساری زندگی جیڑی لٹ دے لگے دے ہاتھ لگ گئے سنو کھول دے سن اس لٹر تک کر چلی سی ایڈی لمی لٹ حضور سرکار دے صحابی ابو رضی اللہ تعالی نو دی سی یہ چار دن حضور ہزور سکار بھی پلدا رہا ہے حضرت ابو حض... ابو رضی اللہ تعالہ تو پوچھا گیا اے, اے ابو مہزورا تسی یہ لٹ کیوں نہیں کٹوتے دے باقی دے سارے والا چڑھتے جی فرمایا اس واسطے نہیں کٹاؤن میں چاہتا میرے پنڈے دال نبی پاگ کی برکت ہمیشہ رہ جی چل مکا دیا وقت اخیر ہو گیا ادھر وقت مک گیا ادھر موزو مکن لگا تھی تو نہیں مکیا اللہ نہ مکا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب جو سدگے جتے جائیے چار چار گھنٹے بول لیے بندے اٹھن دا نا ہی نہیں لیں یہ خاج گان ہے چت برکت خاج گان چشت اہل بہشت غور کر سرکار دا پسینا مبارک یہ پسینے مبارک دی حالت کیفیت سی جیتوں گلیاں لنگ جانا وہ گلی دی خوشبو دستی ہوں سابا کرام فرما نے سانوں کی پتا لگتا دا ہوں بھی ہزور ادھر گئے ایون گئے ایون گئے ہیں اصان گلیاں لنگ کے تو خوشبو سونگے ہوں سان خوشبو نے دس دینا سرکار ادھر گئے ہوں توڑ اتنے جا کلونا خوشبو سنگ دیا سنگ دیا تلاد بریلوی فرمایا آپ ماندل ہے کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے کمی کو چکوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے کمی کو چکوچا میں یہاں چا کوچا میں ہے یہاں بور کمی یوسفستان ہے ہر کی کوچا ہے ارب یوسفستان ہے ہر ایک کوچا ہے کنہار ارب آلات فرما دے سرکار دی گلی ہر علیہ وسلم دعا دے حلیہ مبارک جو سنایا اللہ ہو جہ سونے محبوب دے محبت پیار رکھنے دی توفیق عطا فرماوے اس محبوب کی تابے داری کی توحفی قطع فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگ ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں پیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پان تھک جائیں گے فاصلوں کو تک ہے ہم سے اگل ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پان تھک جائیں گے ہمنگ نکل جائیں گے اور گلیوں میں پس دن بھٹک جائیں گے ہمدین ہم میں تن نکل جائیں گے تک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سب زم بد نظر آئے جیسے ہی سب زب بد نظر آئے گا بندگی کا کری بدل جائے گا سر جھکانے کی پور ست ملے کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے پک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا